اپنے کام کا ذمہ دار ہے اور اپنے اللہ کے ہاں اس کو کھڑا ہونا ہے اور بغیر کسی ترجمے کے اور کسی بغیر ترجمان کے جو شخص ٹرانسلیشن اس کا کریں بغیر کسی ٹرانسلیشن کرنے والے کے اللہ کے سامنے روبرو ہو رو باتیں کرنے والا یہ سوچے آدمی پھر اپنے اعمال کو پڑھ ہمارے اعمال عقائد کے اعتبار سے عبادات کے اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے کیا پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہیں اگر ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور منوج خیرن فلی احمد اللہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی اس توفیق پر شکر ادا کرنا چاہیے اور جب آپ شکر ادا کریں گے لیکن شکرتم لازیدنکم مزید اللہ تعالیٰ توفیق دے گا صرف <تصفح> <تصفح> اور اگر غلطی ہے تو آدمی کو توبہ کرنا چاہیے اس توبے کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے نے توبہ کی توفیق دی ورنہ ایمان آدمی کا جاتا رہے گا آہستہ آہستہ جاتے جاتے ایمان مطلق ختم ہو جائے گا اور وہ کفر کی حد میں داخل ہو جائے گا ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے یہ عقیدہ ثابت ہے ایمان گھٹتا اور بڑھتا جس قدر آدمی نیک کام کرے گا اسی طرح ایمان میں جاتی ہوگی اور جس قدر آدمی اعمال بدھ کرے گا ایمان اس کا جاتا رہتا یہاں تک کہ دل پر اس کے کالا نقطہ تالا نقطہ چھا جاتا ہے یہاں تک کہ پھر اس کے بعد خیر اس میں داخل نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے تابے ہمارے خواہشات کو دین کے تابے بنانے کی تو پھر دلائی اکمن و احدم حتہ یقون ہوا ہو تب بھی امام صحابی ایک تابعی ہیں صحابہ سے جنہوں نے اخذ کیا استفادہ کیا ہے پیارے رسول کے ساتھیوں سے وہ کہتے ہیں کہ کا نبی نرجن من اوہود خسوما کسی منافق اور کسی یہودی کے درمیان منافق جو ظاہر میں اپنے کو مسلمان کہتے تھے اور دل میں کفر کو چھپائے رکھتے تھے ان کے درمیان اور کسی اور کسی ایک یہودی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا فقال علی اختلاف کے وقت یہودی نے کہا نتحا کمیلا محمد چل کر کے منافق سے یہودی کہتا دیکھیے یہودی بھی سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جانتے تھے یقینا یہود مدینہ کے بارے میں ہی آیا ہے یارفون نعمت اللہ سمّون اللہ کی نعمت پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جانتے ہوئے بھی اور ان کا انکار کرتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اسی طرح دوسری آیت میں ہے یارقون کما یارفون ہے بناؤں پیر رسول کی نبوت پیر رسول کی سچائی پیر رسول کی رسالت کے بارے میں وہ ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں اسی طرح وہ جانتے ہیں کہ پیر رسول سچے رسول ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق کم ہی لوگوں کو دی یہودیوں کی اسی معارفت اور اسی علم کی بنا پر یہودی نے کہا نتحا کملا محمد لانا ہو آرف انہا یا خدر ان کے روحبان ان کے احبار ان کے پادری لوگ رشوت لے کر کے اور احکام کو بدل دیتے تھے وہ جانتا تھا یہودی کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے اور نہ اللہ کے حکم کو بدلیں گے اور المنافق تو منافق نے کہا نہیں نہ تو حاکم یہودیوں کے پادریوں کی طرف ہم اپنا فیصلہ لے چلیں دیکھیے یہودی چاہتا ہے کہ پیارے رسول کے پاس فیصلہ لے جائیں لینے چلیں اور منافق جو اپنے کو مسلمان کہتا وہ کہتا نہیں یہودیوں کے پاس اپنے فیصلے لینے چلیں علم وہ جانتا ہے کہ رشوت لے کر کے اور ہم اپنا اپنے اپنا اپنی طرف سے فیصلہ کرائیں گے یا اپنے حق میں فیصلہ کرا لیں گے پر تبقہیاں یا کان آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ کسی کاہن اور کسی علم غیب یا علم غیب کا دعویٰ کرنے والے جو کاہن ہوتے ہیں ان کے پاس آ کر کے فیصلہ لیں وہ حقم ن ضلت تو یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائے کہ یہ گمان کرتے ہیں خیال رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ غیر اللہ کی طرف جا کر کے اپنے فیصلے لیں یہ ان کے کفر کی سب سے بڑی دلیل ہے دوسری روایت میں آیا ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی دو آدمیوں کے بارے میں جن کو جن کے آپس میں کچھ ہے جن کے درمیان کچھ اختلاف ہوا تو ان میں سے ایک نے کہا نہ تراف علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, <سلام> اللہ علیہ وسلم <سلام> ہم اپنا معاملہ بر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چل کر کے جھگڑے کو چکائیں دوسرے نے کہا کہ نہیں کاپ بن اشرف یہودی کے پاس ہم اپنا جھگڑا لے, لے, لے کر کے چلیں اور وہاں اپنے اختلاف کو چکائیں تو آخر میں فیصلہ ہوا کہ نہیں حضرت عمر کے پاس چلو نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو نہ کاپ بن اشرف یہودی کے پاس چلو حضرت عمر کے پاس چلو فضا ہو یا فرضوں کے او فضا کر اللہ ان میں سے یہ ایک نے بتایا کہ ہم لوگوں کا جھگڑا اس بات پر تھا اور ہم لوگوں نے آپس میں یہ کہا کہ نہیں انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں ہم نے کہا ان کے پاس چلیں فقال الَّذِي لَمْ رسول اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدال تو حضرت ممن نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ہی وہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہوئے یا نہیں ہونا چاہتے ہو یہ بات صحیح ہے کا خالا نام تو کہا کہ ہاں میں نے ہی کہا تھا میں نے ہی چاہا تھا کہ کابن اشرف کی طرف لے تو حضرت عمر رضی اللہ تارا انہوں نے اس کا اس کو تلوار سے مار کر کے اس کے اس کا خاتمہ کر دیا فادار ابوب صحیح فقت اس کا خاتمہ کر دیا اور دوسری روایت میں انہوں نے کہا کہ یہ جزا ہے ہر جزا اللہ رسولی یہ بدلہ ہے یہ سزا ہے اس شخص کی جو اللہ کے فیصلے اور رسول کے فیصلے کے سے راضی نہ ہو تو یہ ہے حقیقت میں یہ ہے دلیل کفر کی کہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کے قانون سے رضامندی کے بجائے کفر کے قانون سے رضامندی اور اس کو, کو تنفیز کرنے کی کوشش کی جائے اللہ تعالیٰ معاف کرے جنہوں نے طاقت ہوتے ہوئے بھی اللہ کے قانون کو کی تنفیذ نہیں دی اللہ تعالیٰ ہی کیا ان کا فیصلہ ہوگا باب من جحد من و منچ حید من السمائے و صفاتی اللہ تعالی اس باب میں اس چیز کا بیان ہے کہ جو شخص اللہ کے اسماء اور صفات کا انکار کر دیتا اس کا کیا حکم ہے منجہد شعیع امین السماء و صفات اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں اس میں صفت اور صفت وللہ اللہ الحسن اللہ تعالیٰ کے اچھے اور پیارے نام ہیں فجروحو بیہ ان ناموں کا واسطہ و وسیلہ دے کر کے اللہ سے دعا کرو یہ ہے اللہ کی تعلیم اللہ تعالیٰ کا کہ مہربانی سے اس نے دعا کی قبولیت کا ایک سبب بھی اللہ تعالی نے بتایا ہے آدمی کو ضرورت ہے اللہ کی رحمت اور برکت کی اللہ مرحمنا رزق کی ضرورت ہے یا رزاق اور زخنا یا وہ حبلنا کیونکہ اللہ تعالی یہ سب کچھ دینے والا ہے انہیں اسما اور صفات کو لے کر کے اس کا واسطہ دے کر کے یہ ہے دعا کی قبولیت کا یا توسل بال اسماعیت صفات کا توسل جائز کا جائز توسل کا یا جائز وسیلے کا ایک طریقہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ کہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے وہ قالط یحود یہ تو یہودی بھی اللہ کے لیے صفت ید کا اقرار کرتے تھے سبحان اللہ لیکن اس کا غلط معنی اور اس کو غلط معنی پہناتے تھے کہتے تھے اللہ کا ہاتھ اللہ کے گردر میں بدھا ہوا ہے یعنی اللہ تعالی خرچ نہیں کرتا ہے ید اللہ مغ اللہ اللہ وہ اللہ انہوں با اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ خود بدھے ہوئے ہیں وہ اللہ انہوں ان پر لانت ہے ان کے اس کہنے کی بنا پر تو گویا وہ بھی اللہ کے لیے صفت کا اقرار کر رہے تھے لیکن مسلمانوں میں بہت بڑا طبقہ آج کل جو کہا جاتا ہے علیکم بسوادل اعظم اور ہماری جماعت بہت بڑی ہے اگر حق نہ ہوتا تو جمان میں یہ چیز نہیں ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں اکثریت لوگے تو پاؤ گے کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے ہیں تو اکثریت اور جمہوریت نہیں ہے حق حق جس کے ساتھ ہے اکیلا ہی وہ ایک امت ہوگا انہیں ابراہیم اکانت نواح تھا ابراہیم اکیلے اکیلے ایک امت تھے یہ نہیں کہ پوری دنیا ان کے خلاف تھی تو وہی حق پر ہے اور ابھی دیکھا میں نے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو دعوت سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں یہ لوگ خوارج ہیں یہ لوگ چند افراد ہیں ان کی کوئی حیثیت کوئی نہیں مانتا ہے نہ حکومتی سطح پر نہ اور کسی سطح پر ان کو کوئی نہیں مانتا ہے ان کی بات کیوں ایسی مانی جائے یا ان کی بات صحیح کیوں مانی جائے صاف ایسے لکھتے ہیں سبحان اللہ اب اس علم کے زمانے میں تاجر کی جب جہالت تھی علم کم تھا چند ہی لوگ ہر علاقے میں ہوا کرتے تھے جو کچھ جانتے ہوں اب تو اللہ کے فضل سے ہر گھر میں عالم ملتا ہے حافظ ملتا ہے اور اللہ کے فضل سے اچھے سے اچھے پڑھے لکھے لوگ دین کے عالم ہر جگہ مل جاتے ہیں اس کے باوجود بھی آنکھ میں دھول ڈالی جا رہی ہے لوگوں کو دن دھاڑے دھوکے دیے جا دھوکے دیے جا رہے ہیں کہ بھائی ہم کثرت میں ہیں ہماری زیادتی ہے ہماری تعداد بڑی ہے ہم حق پر ہیں اگر تم حق پر ہوتے تو تمہاری تعداد یہ چیز نہیں ہے غیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے سہبائی چند ہوئے پھر اس کے بعد بڑھتے گئے پھر بھی وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم تھی اگر اس وقت بھی دیکھیں تو مسلمانوں کی مجموعی تعداد کسی بھی بڑے سے بڑے دین کے پیرو کی نسبت سے کم نہیں ہے لیکن مجموعی طور پر ملت ہر پک کو ہر یعنی مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کی تعداد یقیناً زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسلام سے پھر جائیں نہیں بات کیا چل رہی تھی تو کہتے ہیں جی تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں آج کل کہتے ہیں کہ اللہ کا کے ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کو انسان کی طرح یا کی طرح تشبیر دے رہے ہیں نہیں ہمیں دین کو اسی طرح سمجھنا ہے جس طرح صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا آپ یہ کیا یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں یا اس کی جراعت کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ اللہ کے ہاتھ ہے غلطی کی اگر اس قسم کا عقیدہ ہے تو آپ کو کہا, نہیں کہا کہ یہ عقیدہ غلط ہے لیکن صحابہ کرام نے اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک موضوع چھیڑی ہے رام القی میں وہ کہتے ہیں کہ ہزار اختلاف مسائل میں رہا ہو صحابہ کے درمیان لیکن اللہ کے ہسما اور اللہ کے صفات میں انہوں نے کوئی اختلاف نہیں کیا چند بعض احادیث میں آتا ہے کہ کہیں یعنی ہمارے خیال سے اگر سو عقیدے میں سے کسی ایک عقیدے کے بارے میں کسی نے استفسار کیا ہو نبی علیہ وسلم سے ورنہ آیت نازل ہوتی تھی رحمان کی رحیم کی اور روق کی اسی طرح اللہ تعالی ودود ہے غفور ہے شکور ہے اللہ تعالی کا غضب ان پر ہوگا اسی طرح ایمان لاتے تھے جس طرح وہ غضب کا ایک معنی عربی زبان میں سمجھتے تھے لیکن چونکہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ لے لیا تھا آیت جو سمجھ لی تھی لے سکم اس اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں اگر آپ یقین رکھتے ہیں ایک مسلمان یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات کسی ذات کی طرح نہیں ہے جس طرح ایک وجود کا آپ نے اقرار کیا وجود ایک حیوان اور ایک آدمی مخلوق کا وجود اور اللہ کا وجود دونوں میں آپ فرق کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے صفات اور مخلوق کے صفات میں فرق کرنے میں کیا مشکل پیش آ رہی ہے کیا اسکال آ رہا ہے کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے جب ہم نے یہ دیکھ لیا سن لیا اس پر ایمان لے لیا آئے کہ اللہ کا وجود لا فانی اللہ کا وجود لاسانی اور اللہ کی طرح کوئی نہیں لے سکم اتلی عیشی وہ اسمی العلیم سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے صفت کا اس بات بھی ہے اور اس کی طرح کسی کی صفت ہونے کا یا کسی کی ذات ہونے کا انکار بھی ہے تو کیا الجھن رہ گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مخلوق سے تشبیہ سے ڈر کر کے اللہ کی کوئی صفت نہیں ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وجود بھی نہ ثابت کیجیے کیونکہ وجود وجود میں سب برابر ہو گئے ہاتھ ہاتھ میں جب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہاتھ ثابت کریں گے تو مخلوق کی طرح ہاتھ ہو جائے گا تو پھر وجود بھی اللہ کا وجود ہی کتنے مخلوق کی وجود کی طرح ہوا تو پھر اللہ کا وجود کیوں مان رہے ہیں لیکن آپ مان رہے ہیں کہ اللہ کا وجود کسی کے وجود کی طرح نہیں ہے تو پھر اللہ کے سفارت کی طرح کسی کا سفات نہ ماننے میں کیا اسی, ت... اسی کو سلف نے سلف کا مطلب سب سے پہلے صحابہ کو سمجھیے وہی سلف ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلف کہا اور کہا انتم سلف انام بل انہوں نے یہی سمجھا اور اسی سمجھ کو لے کر کے جو لوگ بھی حق کو ڈھونڈ رہے ہیں اسی سمجھ پر سمجھنا چاہتے ہیں جو اس کے خلاف ہوئے یقیناً وہ غلطی پر ہوئے تو آج کل بہت سے فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت نہیں ہے لئی سب سمین والے صدر یعنی تفصیلی طور پر وہ انکار کرتے ہیں یہ تفصیل انکار کا کی تفصیل بھی یہ غلط ہے صحابہ یا تابعین یا خیر القرون میں ائمہ میں ہوں کسی نے اس تفصیل کو قبول نہیں کیا اجمالی تفصیل آپ کیجیے اجمالی انکار کیجیے تفصیلی انکار کا انکار کیا گیا ہے تفصیلی انکار قبول نہیں کیا گیا آپ یہ لے سکیں متریشی آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے نہ جوہر ہے نہ ہرد ہے نہ اللہ کے ہاتھ ہے نہ اس کے آنکھ یہ تفصیل بہرحال اگر نفی کرنی ہے کسی چیز کی تو لئی سکم اطلی عیشی او العلیم ایک اجمالی کہ اللہ کے طرح کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والے ہیں اس بات تفصیل سے ہو اور جو انکار کی چیز ہے وہ اجمالی طور پر ہو یہ عقیدہ ہے ام سلب کا رحمۃ اللہ علیہ کا تو اسی طرح اللہ کے اسماء اللہ کے ہاتھ ماننے میں کوئی اسکال نہیں ہونا چاہیے اللہ کے ہاتھ ہے لیکن یہ تصور نہ ہو ایمان یہ ہونا چاہیے کہ نہ ہم اس کی کوئی مثال پیش کریں نہ کسی خدا نخواستہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی طرح ہے, یا اللہ کا کہا پیار رسول کے ہاتھ کی طرح خدا نخواستہ یا کسی جانور کی طرح یہ تصور ذہن میں بالکل نہ ہو جب یہ چیز آپ مان لیے کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ کے صفات اور اس کے اسما کی طرح کسی کے نام اور کسی کے صفات نہیں ہیں یہ یقین ہونا چاہیے ولی اللہ الفسن فتح ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اسماء صفات اور اسماء ذات کا اللہ تعالیٰ نے اس بات کیا ہے کہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اسی طرح اس بات یہ بہت بڑا اختلاف کا مسئلہ رہا ہے اور یہ نہ سوچیں کہ یہ چیز جو پرانے زمانے میں رہی اب نہیں ہے اب بھی جو لوگ اپنے کو امام ابو الحسن اشاری رحمۃ اللہ علیہ کا تابع کہتے ہیں دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت امام ابو الحسن اشاری انہوں نے معتضل سے سیکھا اور نے کہاں سے لیا کہ اس کی تاریخ تو الگ ہے انہوں نے سات صفات کا اس بات کیا اللہ تعالی قادر ہے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالی سمیع ہے اللہ تعالی بصیر ہے اور اللہ تعالی کیا ہے سات صفات آج قدرت اور حیات سما بسر رزق اور ایک اور ہے تو اس ان سات صفات کا صرف اقرار کیا اور باقی صفات کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ صفت نہیں ہے بلکہ ایک چیز لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہے گی یعنی وہ تا, تاویل کرتے ہیں جیسے الرحمن عرش استوا رحمان اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں تو کہتے ہیں مستوی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش گھیرے ہوئے ہے اور اللہ کو عرش گھیرے ہوئے اس کا تا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ محدود ہو گیا اور محدود جب ہو گیا تو مخلوق کی صفت ہو گئی یہ چیز غلط ہے اللہ تعالیٰ کے لیے استوا کا اس بات جائز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے خدا نخاستہ یہاں بھی ہے گندی جگہ پر بھی ہے ہر چیز ہر جگہ کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جگہ تسلیم کر لی یہ چیز صحابہ کرام نے اس طرح نہیں سمجھا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جو تابع تابع ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ عرض پر کیسے مستوی ہے تو حضرت امام مالک نے کہا الاستواء معلوم ہے وہ القئی کو ایک چیز ہوتی ہے جیسے آدمی کو کہا جاتا ہے استواء استوا استواء استوا لریر چارپائی پر مستوی ہوا اب ایک انسان مستوی ہوگا تو اس طرح بیٹھا یا کسی اور حیات میں بیٹھا ایک چیز سمجھ میں آ سکتی ہے لیکن جب اللہ کو دیکھا ہے نہیں اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل نہیں ہے ان کی تو استوا کو تو کا ایمان تو لانا ضروری لیکن کس طرح آپ ایک تصور کریں کہ جس طرح آدمی پالتی مار کے بیٹھتا اس طرح اکڑو بیٹھا اس طرح یہ تصور بالکل نہیں ہونا چاہیے حضرت امام مالک نے کہا کہ السطبا معلوم ولک مجغول اس کی کیفیت کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ نہیں بتایا ہے فلا تقمال بھائی علم جس چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے خاص طور پر غیب کے علم کے بارے میں لا تک بھائی علم ان سما البسرا کلو اولا کا کان آن ہو قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس چیز کے کہنے کا حق نہیں تھا اس چیز کے بارے میں بولنے کا حق نہیں تھا فتوا دینے کا حق نہیں تھا تم نے کیوں ایسا فتوا دیا کان آن ہو تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ استفاق کا معنی مخلوب مخہوم ہر ایک جانتا ہے ول کیف اس کی کیا کیفیت اللہ تعالیٰ کی استعمال کی ہے اس کو نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے نہ معلوم ہے ول ایمان و واجب اس پر ایمان لانا واجب ہے اس کے بعد کہا جو پوچھ رہا ہے وہ اخرجو ہو اس کو یہاں سے نکالو کیونکہ یہ بدایتی ہے یہ اس قسم کا سوال بھی صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں رہا ہے یعنی یہ کوئی قرید کرے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو اس کے دل ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کی جائے کیونکہ رحمت کا مطلب ہے اللہ کا دل نرم ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ یعنی رحمت کا عام آدمی یہاں تک کہ ایک جانور اپنے بچے پر جو رحم و کرم کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا دل پسیجتا ہے اس کا دل نرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دل ثابت کیا دل تو مخلوق کے لیے ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کو مخلوق بنا دی یہ ترتیب قضایہ جو ہے یہ فلسفی کسی کو علم کلام کہا گیا اور اس سے سلح نے منع کیا ہے نہیں جس چیز کو سادے سودے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحابہ کرام نے اپنی فطرت سے سادی فطرت سے اس کو قبول کیا اسی طرح ہمیں قبول کرنا ہے بعد کے فلسفوں میں پڑھ کر کے لوگوں نے اس وقت آپ یہ کثرت پر کی بات کریں گے تو دیکھیں گے کہ بہت سے اکثر آئمہ اربا کے جو متبعین ہیں مقلدین ہیں ان کا عقیدہ شریعت کا ہے لیکن خود آئمہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے. آپ کا کہ اکبر اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ جی امام ابو حنیفا رحمۃ اللہ کے کی طرف منصوب ہے اسی طرح امام مالک کے عقیدے کو دیکھیں امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے جو منقول ہیں امام احمد بن ہم کسی کے یہاں یہ چیز نہیں ہے لیکن یہ اس کا کیا کیجیے کہ کی آدمی اپنے کو کئی مذہب اور کئی مشرب میں تقسیم کر لیتا ہے کیا کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ مثلا ہندی متوق مسکنن اور اس کے بعد کہیں گے حنفی مذہبن مالکی مذہبن شافی مذہبن ہم اور پھر کہیں گے الشعری عقیدت مشربا کیا کہیں گے جس نقشبندی مشرباً یعنی نقشبندی بھی ہو جاتے ہیں تصوف کے اعتبار سے نقشبندی ہیں اور کیا نام ہے عقیدے کے اعتبار سے اشہری ہیں اور احکام کے اعتبار سے مالکی ہیں شافی ہیں حملی ہیں یہ سب ہو رہا ہے اور اکثر ایسے اکثریت اسی کی ہے لیکن حقیقت یہ ہے یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کے زمانے میں نہیں رہی نہ امام عشری رہے ہیں اور نہ نقش بندی رہے ہیں ایک ہی راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لکیر کھینچی تھی اسی کو اسی پر عمل کرنے اسی پر چلنے اسی کو اختیار کرنے کا حکم ہے حقیقت ہے اس وجہ سے کہا جائے گا کہ سنت پر تمسک کر کے آدمی ہر چیز سے نجات پا سکتا ہے انشاءاللہ یہی سب سے بڑا علاج ہے اپنے کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات ہو اس کو سر آنکھوں پر جب تک وہ دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی عقیدے اور قول کے خلاف نہ یہی دین اور ایمان ہے یہ اس کے برعکس یقینا یہ گمراہی ہے اس گمراہی کو کہاں تک لے جایا جائے جائیں؟ کفر کی حد تک بھی پہنچ سکتا ہے اگر واضح طور پر انکار کر رہے ہیں کہ نہیں آج جو بتا رہی ہے یہ چیز واضح طور پر جنہوں صحابہ نے سمجھا یہ غلط تھا اور بعد میں ہمارے امام اشاری نے جو کہا وہی عقیدہ صحیح ہے تو اس طرح کی چیزیں غلط روک دے سکتی ہیں بہرحال الکانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ نے جس چیز کا مطلب کیا ہے قرآن اور سنت پر جس طرح صحابہ کرام نے اس کو سمجھا عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے سچے صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق دے وہ صلی اللہ علیہ کر بعض لوگ اس بات کو انکار کرتے ہیں اس بات کا انکار کرتے ہیں یعنی اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ بیوی اپنے خاوند کو غسل نہیں دے سکتا ہے بیوی اپنے شوہر کو گس نہیں دے سکتی وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس ضمن میں وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں حدیث کا آپ ذکر کرتے حدیث کا ذکر کرتے آپ حدیث کہیں صحیح حدیث کہیں نہیں ہے بلکہ صحیح حدیث اس کے خلاف ہے بیوی شوہر کو شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے مرنے کے بعد لیکن ان کا کہنا یہ ہے حقیقت میں وہ جہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ رائے اور قیاس کو دخل وہیں دینا ہے جہاں کی صحیح واضح مسئلہ حدیث اور قرآن میں نہ ملے ان کا کہنا یہ ہے کہتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ نکاح ٹوٹ گیا اگر بیوی ابھی مر کر کے بیچاری ابھی وہ چارپائی پر ڈھکی پڑی ہے دفن بھی نہیں ہوئی شوہر کو حق ہے کہ جا کر کے دوسری بیوی سے نکال کر کے ہم مستری بھی کر سکتے ہیں یہ واضح طور پر کہا جاتا ہے اگر چوتھی بیوی ہے ہاں چار چار بیویوں کا حق ہے ایک مرد کو چوتھی مر گئی ابھی دفن بھی نہیں ہوئی تیسری جا کر کے آپ لے سکتے ہیں چوتھی پانچویں لے سکتے ہیں کیونکہ وہ تو مر گئی اب آپ کا تعلق اس سے ختم ہوا اگر ختم نہیں ہوا ہوتا وہ آپ سے اجنبی نہیں ہوئی ہوتی تو پانچویں سے نکاح جائز نہیں ہوتا ہزار قیاس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر قربان جائیں اور اپنی پیشانی رگڑیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کے دربار, علیہ وسلم. دربار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ شکایت کی وہ سا میرا سر بہت دکھ رہا ہے پیارے رسول نے بھی کہا انا ایدن دنوارا آسا یہ کتنے آپ کی محبت اور آپ کے حسن فلف کی دلیل کی آپ نے بھی ظاہر کیا کہ میرا سر درد کر رہا ہے حضرت عائشہ کی وجہ سے لو مت ماں ما یہ بھی روکے حدیث شریف کے لفظ ما ادھر روکے دوسری بات ما ادھر تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا لو مت قبلی اگر مجھ سے پہلے تمہارے تمہارا انتقال ہو جاتا تو مر جاتی لگ سل تکی و کفن تکی وہ دفن تک میں خود تمہیں غسل دیتا اور تمہیں کفن دیتا اور تمہیں دفن کرتا ناراض ہو گئی ہوں کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں آج مر جاؤں کل آ کر کے نئی بیوی ہمارے گھر میں بیٹھا ہو تو کہنے کا مطلب یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلط بات کا نہیں حکم بیان کرتے کہ ایسا ہوتا تو ہم ایسا کرتے غلط بات نہیں کر سکتے اس کے برعکس اس کے مقابل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ سال ہوا آپ کو دفن کیا گیا غسل دیا گیا کہتی ہیں لو لو استقبل تمہیں نام عامری مستد تو آپ حادثیث کو پڑھیں یقیناً ایمان تازہ ہوگا رات دن جو حدیث سے دور رہ کر کے مختصرات پڑھتے ہیں ٹھیک ہے عام لوگوں کے لیے صحیح لیکن علماء کا حق نہیں ہے کہ وہ حدیث کو فقہ کی کتابوں کا شوقن سمجھیں نہیں حدیث کی کتابوں کو دیکھیں آپ تو انشاءاللہ اللہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ پر میزان ہے اللہ تعالیٰ یہ میزان نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے میزان نازل کیا ہے تو یہ میزان ہے نبی کری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں. کہ لو استقبل تو میں نمری مستدبر تو اگر مجھے جو بات اب میرے ذہن میں آئی ہے اگر پہلے آئی ہوتی لما غسل النساء ما, ما غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پیر رسول کو صرف آپ کی عورتیں ہی غسل دیتی اگر جائز نہ ہوتا تو یہ کیوں کہتی یہ چیز بارہ تو یہ کہنا کہ نہیں غسل نہیں دے سکتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ایک بات اور پوچھتے ہیں جب بیوی کے پاس اگر لاکھوں ہیں تو میراث لینے کے لیے سب سے پہلے شہر ہی دوڑیں گے اگر نکاح ٹوٹ گیا کوئی تعلق نہیں ہے تو میراث اس کا کہاں سے لیں گے آپ کچھ تو شرعی تعلق ہے یہ بھی شرعی تعلق ایک سمجھ لیجیے ورنہ آپ کو محروم کر دیا جائے گا نکل... بیوی کی میراث سے بیوی کے دکان ہے بیوی کے پاس مال ہے تو آپ کیوں لینے کے لیے دوڑیں گے آپ کو حق نہیں کیونکہ آپ سے لا تعلق ہو گئی بالکل اس کا جو کچھ تھا تعلق آپ سے ختم ہو گیا تو یہ چیز بہرحال اگر قیاس لیا جائے تو قیاس رہ نہیں پاتا ہے تمام مسائل میں لیاز کو چھوڑنا پڑتا ہے جی حدیث یہ حدیث میرے نظر سے نہیں گزری کوئی اگر کوئی حدیث ہو تو آپ لائیے اور میں یقینا کہتا ہوں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے تازہ کوئی حدیث بنا دی گئی ہو کیونکہ ہر ہر شخص اپنی بات کو اونچی بنانے کے لیے پیر رسول کی سر منسوخ کرنے کے لیے نئی نئی حدیثیں روزانہ کرتے رہتے ہیں لوگ سوال الاول حلیم کنوں ان وان الفاتح القرآن و اخراؤ بینر یہ پوچھ رہے ہیں نعم یجوز یہ جوز القان تسلیہ ان نوافل نوافل ان تسند رفیل قرآن یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو دیکھ کر کے ہم جمعہ والا جو سوال ہے جی اگلے جمعہ والا جو نا وہ یہ اس میں تو کچھ نہیں ہے نہیں نہیں یہ عربی میں لکھا ہوا نا یا اردو میں جواب دینا نہیں اس میں اردو میں ترجمہ کرا ہے اچھا تو وہی ہم نے سمجھا کوئی پوچھنے والا عربی ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن کو دیکھ کر کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقی حس سار رسول کی زوج متحرہ ان کے آزاد کردہ غلام زکوان بخاری شریف میں معلقہ نقل کیا ہے یعنی بغیر اسناد کے اور روایت صحیح ہے کہ وہ قرآن پاک دیکھ کر کے پڑھاتے تھے اور وہ پیچھے ان کے نماز پڑھتی تھیں دیکھیے پیچھے کان یا اموہا اب یہ لفظ ہے بخاری شریف میں تو یہ چیز کہتے ہیں کہ اگر قرآن دیکھا تو نماز باطل یہ چیز بھی یقیناً بڑی بری لگتی ہے جب دیکھا جائے کہ حدیث کو دیکھتے ہوئے بھی اس عقیدے پر ایمان لاتے ہیں سارے رسول کی ازواج جو ہوتا کا عمل اس کو غلط کہا جاتا ہے تو یہ چیز اچھی نہیں لگتی بہرحال اللہ تعالیٰ زبان کو محفوظ رکھے رج النعصیب ہر ایک کی زبان کو محفوظ رکھیں رج الن عصیب ومار حلیم کے اسلام البا گرفی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو ذیق نقص کی شکایت ہے سانس اس کی پھول رہی ہے تو کیا وہ روزے کی حالت میں اسپرے استعمال کر سکتا ہے جو جس سے وہ جس سے آرام ملتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اگر تھوڑا استعمال کریں جس کے جو اندر نہ جائے انشاءاللہ شاء اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا اگر زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے تب جس کو کہتے ہیں ضرورت اور اگر اس سے بڑھ کر کے ضرورت ہے تو افطار کریں اندر پیٹ میں لینے کی ضرورت ہے اس کو اس پر ایک پیٹ میں جا رہا ہے تو افطار کر لے اور وہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص مریض ہے, ہے یہاں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو بعد میں وہ اس کو پورا کر لیں گے کسی نے فتوا دیا ہوگا پھر عورت شرمدا دے گی اس میں نماز میں یہ خلال نہیں ہوگا قرآن دیکھ کے پڑھنے تو اس میں فلال ہوگا بھائی کہہ رہے ہیں کہ کہیں کسی فتوے میں لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا شرمگاہ عورت کی شرمگاہ گاہ کھلی ہوئی ہے اس کو دیکھ لے نماز میں تو نماز باطل نہیں ہوگی لیکن اگر قرآن کھول کر کے یا قرآن کھلا اس کو دیکھ لیا تو نماز اس کی باطل ہوگی بہرحال یہ یقیناً یہ ام اطہار کا قول نہیں ہوگا بعد میں ہر چیز کو کسی نے ہوا بھی کھول دی تو اس کو مذہب میں داخل کر دیا گیا ہے ہو سکتا ہے اس قسم کی چیز ہو بعد کے لوگوں کی یہ بات ہوگی اور امیہ کرام جو بڑے ہیں جن کی طرف مذہب منسوخ کیا جا رہا ہے ان کی بات یہ ہرگز نہیں ہو سکتی اتنی گودی بات تو نہیں کہہ سکتے کان کے مسا کرنے کا طریقہ بیان کریں کان کے مسا کرنے کا طریقہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, طریقہ یہ ہے کہ یب داؤں بے مقدم عرا سے ہی دونوں ہاتھ ایک ہاتھ سے نہیں جیسے لوگ وسیع انڈونیشی کو دیکھا جائے دونوں ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشانے سے شروع کر کے اور قفا تک گدی تک لے جاتے تھے پھر اس کے بعد آپ یہاں لاتے تھے پھر آپ نیا پانی لیں کان کے لیے یا اسی پانی سے کان کے سماخ جو سوراخ ہے پھر اسی پر کر کے اور یہ انگوٹھے سے ظاہر الزن ازن کے اوپر کا جو حصہ ہے اس پر ایسے گزار لے یہ طریقہ ہے مسافر کان کا اور اگر بعض تابعین وغیرہ کے ٹول میں ہے کہ اس سے کر کے اور یہ جو کیا نام فاصلے ہیں بیچ میں ان پر انگلی گھسا کر کے اور اس طرح کر لے یہ طریقہ دونوں صحیح ہے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ گردن کا مسا یہ شرعی چیز نہیں ہے ٹوپی نہیں چلی گئی خوش ہو گیا کوئی گردن کے مسا کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے یہ غلط ہے گردن کا مسا اور اس میں خاص دعا, دعا جو ایجاد کی گئی ہے کہ اللہ ماتر من النار یہ گردن کا مسا مشروع نہیں ہے اور یہ دعا بھی اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے میں یہ مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آخری عمرہ ادا کرنے کے بعد آخری عمرہ ادا کرنے کے بعد کیا مطلب یعنی عمرہ ختم ہونے کے بعد یہ کہیے یا آخری عمرہ زندگی کا آخری عمرہ ہو رہا ہے کیا ہے آخری عمرہ ادا کرنے کے بعد سر کے بال کٹوا کر دیگر غیر ضروری بال بغل کے بال کٹوا سکتے ہیں اور ناخن بھی کٹوا سکتے ہیں جو آپ سے متعلق کریں دیکھیے اس کا اس زیر ناف یا بغل کے بال کا کوئی تعلق عمرے کے سے نہیں ہے یعنی سر کے بال کٹوانے کے بعد اس کو بھی لینا یا دینا یہ کوئی اس کا وہ صحیح چیز نہیں ہے آدمی کو چاہیے شریف حجیز شریف میں ہے